من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نتبا کل ری ہر قسم دم دونا تاریخ تمجید، تقدیف، اس مالک الملک رب العزت وح بہور لاشریک لائق ہے کہ جس نے آدم علیہ حصلاۃ وسلام کی ساری اولاد نکسرے کا رشتے دار بنا دتا ہے رشتے خونی رشتے کہلانے میں اور سب تو بڑا رشتہ سڈا اسلامی رشتہ ہے مسلمانہ کا آپس اندر اسلامی رشتہ سب تو اہم اور سب تو بڑا رشتہ ہے کیونکہ خونی رشتے یہ تعلق وقتا فوقتاً ٹوٹ دے رندے نے لیکن اسلامی رشتہ ہمیشہ قائم رہے دنیا اندر بھی اور آخرت اندر بھی قائم رہے گا ان شاء اللہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احبا قیامت دے دن بھی ہر شخص اس سے دے نال کھڑا اسے گا جے جی دے نال دنیا اندر محبت ایک مسلمان نو دنیا اندر مسلمان نلی محبت ہو سکتی ہے کاروباری تعلق ہمسائے گی یا اور قسم دے معاملات نل بھی چلتے رہ لیکن اصل محبت مسلمان نو مسلمان نلی ہو سکتی ہے رشتہ پھر قیامت دن بھی قائم رہے گا کہ آدمی ادو کڑا ہوا جہد محبت سی اللہ کا اس محبت نو مزید بڑھائے اور ان کام رکھے پرانی مجید اندر دنیاوی تعلق اور دنیاوی رشتے داریاں محبتاں انہوں کا ذکر کر کرتے ہوا لاشریک نے اکشاد فرمایا ہے قیامت دن, دن دنیاوی محبتاں دنیاوی دوستیاں یہ تعلق ختم ہو جانگے, بلکہ دوست دشمن, بن جانگے. <عَدُم> دشمن بن جانگے ایک دوسرے دنیاوی مقاصد کی خاطر جڑے دوست ہاں <الْمُتَّقُون> دوستی اگر قائم رہ گی تو صرف پرہیزگاراں بھی متقیاں مسلمانہ بھی قائم رہی دشمن کس طرح بن جان گے قیامت دن اللہ کی بارگاہ اندر جس ویل حساب گا مال دے بارے اندر پوچھا جائے گا ایک دوسرے کی ذمہ داری یہ ٹھہران گے کہ اللہ مینو پلا نے گمراہ کر دیتا اللہ سانو ایسی بدنصیبی تو بچا لو سی محبت اپنی رضا واسطے ہی قائم رکھے اور قیامت دن سانو ایک دوسرے د سبق گزشتہ دو تین جمعہ تو اے چل رہا الما چل رن تھی اللہ ہی ہے وہ ذات جن انسان پانی تو بنایا وَجَعَلَهُ نَصَبًا وَشِحرًا رشتے داریاں تعلق قائم کیتے ماں باپ کی طرف بھی سسرال بھی کا اور فرمایا اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ طاقت اور قدرت تیرے رب نو ہی حاصل ہے کوئی دوسرا اس طرح نہیں کر سکتا دل اندر ایک دوسرے کی محبت ایک دوسرے نال ایک دوسرے نال پیار یہ اللہ ہی پیدا کردہ اور کر سکتا ہے اللہ پابئی نہ کلو بہ یہ جی اندر ایک دوسرے واسطے الفت اور محبت رکھ دیتی ہے, ہے ساری ہی طاقت اور قدرت ہے لو ان پک جمی اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تُسی اگر دنیا دے سارے خزانے خرچ کر دیو جو کچھ اس دنیا اندر موجود ہے لو ان جمی جو کچھ اس دنیا اندر اس زمین اندر ہے وہ سارا خرچ کر دیو اے چاہو کہ ایک دوسرے دے دل اندر الفت اور محبت پیدا کر دیتی جائے مَا الَّفت تسی ایسا نہیں کر سکتے <تصفح> یعنی دوسرے اندر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ الفت اور محبت ماؤ نل خریدی نہیں جا سکتی ہے یہ اللہ ہے جڑا ایک دوسرے دے دل اندر اپنے دوسرے مسلمان بھائی واسطے محبت پیدا کرتے۔ او سے پیدا کرتے الفت پیدا کر لو ما الارض اگر اس روئے سارے خزانے خرچ کر دیں دے ما سے دے دلانت اور محبت پیدا نہ کر سکتے کن کی اللہ یہ اللہ کی شان ہے کہ انہیں یہ الفت اور محبت پیدا کیزیزیم بے شک وہ غالب ہے جو کم کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے کر کے دکھا دیندہ ہے حکیم کہ ہر کم حکمت اور دانائی ہوا ہے کوئی کام بھی ایسا نہیں اللہ کا جہاں نتیجہ غلط نکلوا سارے کام دانائی اور حکمت والے تو یہ الفت اور محبت اللہ پیدا کرتا ہے اللہ ایک دوسرے کے دل اندر باہر ہے ایک حدیث نزید ذہن اندر بچا لو تاکہ اللہ کی رحمت اللہ کی مہربانی کا ایک منظر سارے سامنے آ جائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنی رحمت اپنے پیار اور مخلوق نل اپنی محبت جیڑی ہے وہ سو حصوں اندر تقسیم کیتا اللہ نے اپنی رحمت دے سو حصے کر دیتے ان بٹا سو یعنی سوا حصہ ایک فیصد رحمت اور محبت وہ ساری مخلوق اندر تقسیم کر دیتی ہے یہ جی الفت جی محبت جہا پیار ایک دوسرے دا خیال سانو نظر آ ہے اے اللہ کی رحمت با ایک فیصد حصہ ہے جہاں ساری مخلوق اندر تقسیم ہوا ہے ننانوے حصے اللہ نے اپنے پاس محفوظ رکھے ہوئے مایا قیامت دے دن او ننانوے حصے بھی نال ملا کے اللہ اپنی مخلوق سے رحمت فرما لے ایسا رب ایسا مہربان پھر ابھی وہ بےگانے تو دور وہ اللہ تعلق اپنا رشتہ منسلک نہ کریے دے دے جی بد نصیبی اور قسمتی ہو سکتی میرے دہن آ گئی اللہ تک انداز اندر سڈے اے انسان اے آدم دے علیہ السلام او دے رب دے کہ تیرا خیر خا ہو تیر ہمدرد ہو, ہو تی تو او تی اپنا تعلق توڑیا ہوا ہے کسی ہور جوڑیا ہوا ہے وہ جلد جی جوڑیا جی وہ دستے صحیح تاکہ پتا تو چلائیے کہ اللہ کے مقابلے اندر تینوں کہ دوکھا دین تو یہ رشتے داریاں یہ تعلق طرف اندر والدین کی طرف بھی سسرال کی طرف بھی فرمایا و آؤ ہوں ذرا دیکھیے کسی انسان کا سب تو اہم اور سب تو زیادہ گہرا تعلق اپنے ماں باپ نہ نلتا دا. ہے رشتہ داری چل دی اتوں شروع یہ سلسلہ اتوں ہوں ایک حدیث اندر آد ہے کہ اللہ تعالی نے ہر شخص کے تین باپ بنا تین باپ ہیں ہر انسان ایک تو باپ وہ اللہ جی والا گا دیتا ہے جنم د ج پیدا ہوا ایک باپ او ہے دوسرا باپ تیرا او ہے اللہ جی اب کا تینوں تعلیم سکھائی ہے جن تین ادب آداب سکھایا تیرا استاد او بھی باپ ہے ایک باپ او ہے جنہیں تینوں جنم دیتا ہے جہاں گھر تلادت اور پیدائش حاصل کی دوسرا تیرا باپ وہ ہے جنہیں تینوں تعلیم دیتی ہے تیرا استاد اور تیسرا باپ وہ ہے جنہیں اپنے دل دا ایک ٹکڑا تین ہے جنہیں تینوں رشتہ دے دیتا ہے تیسرا تیرا باپ وہ او ہے اولاد دل دا ٹکڑا ہے اور جس ویلے کوئی بچہ بہت ہوں خصوصی طور سے کوئی چھوٹی عمر دا بچہ فرشتے او دی روح قبض کر کے اللہ دی در پہنچ دینے. فی اللہ ہیں اپنے فرشت کرتے ہیں یا ملائک میرے فرشتے ہوتا تم سمر خو ما قال اب میرے بندے نے کی کیا ہی نہ جس ویلے تسی او دے دل دے توڑیا تھی وہ دل دل توڑیا اولاد دل کا پل فرما دینے اللہ ما قال اب جی نہ کتا سمرت تھا میرے بندے نے ادو کی کیا تسی او دل کا پل توڑیا تھی. او فرشتے بڑے امین ہیں, بڑے جو کچھ کسی نے کیا ہوتا ہے وہی لفظ دہرا نے اور جے او خوش بختی اور خوش نصیبی نال. ایسے کسی لمحے لمح اندر ایسے کسی موقع پہ زبان جو اے لفظ نکلے ہوا جی اللہ یہ سب کچھ تیرا ہے جتھے اے چلا گیا ہے پہنچنے والے ہیں تیری مارکا آدر ہی حاضر ہون والے ہیں ہر چیز تیری ہے اسی بھی تیرے اے بھی تیرا جنو لے گئے یہ تیری امانت سی جیتے اے چلا گیا ہے اوتھی بھی پہنچنے والے ہیں جس قسم دے کلمات مات دے زبان چ نکلے ہوں. تے ہوشتے آتے اللہ اسی او دے دل دا پھل توڑ رہے سا تے او تیری اس طاقت اور قدرت تے راضی سی اور یقین رکھتا سی کہ اے میرے اللہ دا فیصلہ ہے جو وہ چاہتا کر ہے کردے ابھی تو بس اور یہ کہہ دینی ہے نا کہ موت بے وقت آ گئی موت کدی بھی بے وقت نہیں آ ایک کفر دا کلمہ ہے موت بے وقت آ گئے موت این اپنے وقت سے مکر تھی آنے. ساڑی سمجھ اندرے نہیں آ رہی ہوں دی. موت خود بخود نہیں آ دی کہ جدھ موقع ملیا آ گئی اللہ hai, اللہ بھیج دے آئیے اپنے آپ نہیں آ جنوں اللہ بھیجتا ہے پھر اللہ بے وقت نہیں نہ بھیجتا اللہ کے کم سے سارے حکمت اور دانائی نل ہیل پڑے ہوئے اللہ عزیز حکیم کدی موت بے وقت نہیں آنے. او دے اندر پتہ نہیں کنیا حکمت نے جہیا انسان سمجھ نہیں رہتا ہے گواہی دے دے, دے, دے دنے اللہ اوز تیرے بندے نے تے سبر ہی سی کہ میرے اللہ دی جو مرضی میں تے راضی مینو اپنے اللہ دا فیصلہ قبول پتا ہے پھر کی مل دائے؟ عجر اور کی مل دائے؟ اللہ فرما دلو دل توڑ رہے سونے تو تو میری اس حکمت رضامندی دا اظہار کوئی جزا فضا نہیں, کیتی، لیتو لال نہیں کیتی، چیخو پکار نہیں کیتی میرے اس بندے کا کار ہے جن تکلیف دے موقع سے بھی میری تعریف کی جے معاملہ یہ بارکس ہو دل دا پل ٹوٹ رہا ہو دے فیصلے دے خلاف بول رہا ہوگے کہ تے جا کے دے خلاف اپیل قبول نہ کرے تے فرشتے اوہی بات جا کے دس کی وہ معاملہ وہ پہلے نیکیاں بھی برباد ہو جے سب آدمی دیاں پہلے نیکیاں بھی برباد ہو جانیانے. او چیز سے گئی کدی جان والا کوئی واپس آیا جن مرضی کوئی رو لگے جنیا مرضی چیخا مارے کوئی واپس لوٹیا کبھی نہیں آیا نہ صرف یہ کہ جڑی چیز چلی گئی وہ چلی گئی بلکہ پہلے نیکیاں بھی برباد ہو کیونکہ جن اللہ کے فیصلے کو قبول نہیں میں علف کر رہا سا رشتہ داری سب تو پہلے ماں باپ تو شروع ہوتی ہے کسی شخص کی اِن تو بڑا اور اینا تو اہم بول کوئی رشتہ نہیں کیسے. ماں باپ کا رشتہ سب تو بڑا اور سب تو اہم رشتہ باپ تین دسے فرمایا ایک تے او ہے جنہیں تینو جنم دیتا ہے جیسے گھر تو پیدا ہوا ہے دوسرا او ہے جن نے تین تعلیم سکھائی ہے جن نے تینوں حقیقی معنی اندر انسان انصاف بنایا اور تیسرا اوئے جن دل کا ٹکڑا ایک کٹ کے دے, دیتا ہے. دے تین باپ سسر نو باپ کی دی حیثیت دیتی ہے اور پھر پیغمبر اپنی امت دا روحانی باپ ہے سب تو بڑا پیغمبر باپ ہے روحانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج متحرات نو قرار دیتا ہے قرآن اندر فرمایا مومنا میرے پیغمبر دیاں بیویا ازواج متحرات میرے پیغمبر دے محرمات جہے نے ازواج جہاں نے ساری امت دیا ماواں ہیں پیغمبر دیاں بیویاں سڈیا روحانی ماوا پیغمبر سڈا روحانی باپ صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقی باپ استاد اور سسر. باپ دے نام تعلق ہوندہ ہے ماں کا بھی اسی طرح تین ہی ماوا ہو ایک حقیقی ماں جن جنم دتا ہے جن اپنی زندگی دان سے لگا کے امت کے ایک فرد دیتی ہے ماں کا بہت بڑا کردار ہے اپنی زندگی نستقل طور سے مکمل خطرے اندر پا دیتا ہے تینو جنم اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی خاتون کوئی عورت مسلمان ولادت کے موقع تے بچے نو جنم دیا دنیا تو رخصت ہو جائے تو قیامت دے دن او شہیدان کی سف اندر کھڑی ہونے شہادت پائی شہید ہو کے لیے ایسا بڑا مرتبہ ہے ماں. حقیقی ماں جن تینوں جنم دیتا ہے استاد کی بیوی بھی تیری ماں ہے اور جی بیٹی تیرے تیر آئی ہے وہ بھی ماں بھی تیری ماں ہے رشتے کس طرح اللہ نے پیوست کیے ہیں نا سا بن و سہرا پہلے ماں باپ کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ رشتہ اندر منسلک کر دیتا داسا بند ماں باپ کی طرف وصحرا اے سسرال دی طرف اگر یہ تقسیم اسی اپنے سامنے رکھیے کہ کدی کسی سسر اپنے داماد سے گلا نہیں ہو سکتا کیوں کیوںکہ انہیں تو انہوں اپنا باپ سمجھا ہوا ہے وہ تو وہ ہے کبھی کسی استاد نو اپنے شاگرد تو گلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ انہوں باپ سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ ان میرے انسان بنایا میرے انسان بنن اندر یہ بڑا کردار ہے یہ بڑا اہم معاملہ ہے ہوں ذرا اسی تصویر دا دوسرا رخ دیکھیے تو او کہڑا شخص ہے جنوں اپنی اولاد نل محبت نہیں ہوتی اولاد نل محبت سے ایمان کی نشان نہیں ہو اگر کسی شخص اپنی اولاد نحبت نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت اکرا بن حافظ واقع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے حضرت حسن چھوٹے جی بچے نے اجے دوڑتے ہوئے آئے آپ نے پکڑ کے گودندر پھایا بڑی حیران کی ان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچے اس طرح پیار کر دچیاں لیبل میرے تے ماشاءاللہ دس بچے نے میں کدی بھی کسی نے اس طرح بوسا نہیں دیتا اس طرح پیار نہیں پتا اپنے کی فرمایا کا انا پیچھے ہٹ جا دور ہو جا تیرے دل اندر تے اللہ دی رحمت ہی کوئی نہیں اور جس دل اندر اللہ دی رحمت نہ دے اندر ایمان نہیں ہو بچیا نل محبت بچوں پیار کی ہے اللہ کی رحمت کی نشانی ہے او سسر جڑا اپنے داماد محبت نہیں کرتا پیار نہیں کرتا شفقت نہیں کرتا وہ باپ کا کردار ادا نہیں کر دیا انہیں انہوں بیٹا سمجھا ہی نہیں وہ استاد جڑا اپنے شاگرد اپنا بیٹا یا بیٹی نہیں سمجھتا وہ استاد بنانا حق ہی نہیں پہنچتا استاد عظیم رشتہ ہے یہ کہ ایسا مقدس تعلق ہے کہ محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے انی بعثت معلما اللہ نے مینو استاد بنا کے بھیجا مینو معلم بنا کے اللہ نے بھیجا میری بے سب مقصد ہی تعلیم ہے میں جا کے علم سکھاوا اس واسطے مینو بھیجا گیا اللہ نے معلم بنا کے مقدس رشتہ ہے اگر کوئی استاد اپنے شاگرد انو ماں یا باپ نہ جیسی بھی سورج کہ ہوا شاگرد بنندہ کوئی حق نہیں لیکن یہ بات ہو گیا ختم ہو گیا چلیں گئی ہوں تو بچے دے دل اندر شروع تو ہی یہ بات پا دیتی جان دی کہ میں پیسے دے کے پڑھنا نہیں جی؟ میں مفت تھوڑا ہی پڑھنا میں پیسے دینا میں تے کو علم خریدنا تعلیم میں خریدنا خریدنے آیا تو میرے سے کوئی احسان نہیں کہ پہلے دن تو ہی بچے دے ذہن اندر, اندر انجیکشن لگا دیتا دی. اس بچے نے استاد کا کی احترام کرنا ہے اور استاد نے انہوں کی سکھانا ہے جہاں ذہن پہلے تھے بن گیا ماں باپ اپنے سمجھے تو وہ یہ بے گا سمجھ معاملہ چلے گا درستی نل اور صحیح انداز اے بوتھ اور اے دوری جڑی اصل پیدا کرنی ہوئی ہے اے اس طرح جاری رہی تو پھر گلے اور چکدے ہی ہوں رہن گے کوئی علاج نہیں سامنے آ سکتا علاج صرف اسی صورت اندر ممکن ہے اب اپنے اس مقدس رشتے نو پہچانیئے اور جیڑا اپنے تو وڈے جی عزت نہ کرے ملم یو اکر کبھی راجر رشتے دار ہی نہیں کہ ضرور رشتے داری ہی کوئی بھی بڑا عمر اندر بڑا بزرگ اپنے تو بڑا ملن یو اکر ساڈے چو بڑا جیڑا کبھی را وڈیاں دی عزت نہیں کرتا اور احترام ملحوظ نہیں رکھتا جیڑا جا چھوٹیاں تے شفقت نہیں کردا فلئی مننا منا میری امت نال کوئی تعلق نہیں گور پرماؤ کرتی پاک جہا سڈے چوں وڈے دی عزت نہیں کرتا جا چھوٹے تے شکت نہیں کرتا فلے سا مڈے پچوں نہیں یعنی مسلمان نے وہ اسلام کوئی تعلق نہیں کیوں اے حکم دتا بڑے دی عزت بڑے دا ادب اور احترام کیوں کیتا جانا چاہیے چھوٹا اے سوچے کہ اے عمر اندر میرے نالوں بڑا ہے یہ زندگی اندر نمازاں وقت زیادہ آ چکے نے ان جمعے میری نسبت زیادہ پڑے نے انہیں رمضان میرے مقابلے اندر زیادہ گزارے نے ان قرآن دی تلاوت میری نسبت زیادہ کیتی ہے لہٰذا اے اللہ دی رحمت دے زیادہ قریب ہے مجھے یہ عزت کرنی چاہیے مجھے ادب اور احترام کرنا چاہیے یہ سوچے چھوٹا کہ اینو نیکی دے موقع میری نسبت زیادہ مل چکے نے عمر وجہ کہ جب بڑا کسی چھوٹے کو دیکھیں تے اوڑے تے شفقت اور مہربانی اے سوچدا ہویا کرے کہ اجے اینی میری نسبت گناہ تھوڑے کیتے ہیں یعنی عمر تھوڑی ہے اینی میری نسبت اللہ دی نافرمانیاں اجے کٹ کیتیاں نے لہذا اے میرے نالو اللہ دی رحمت دے زیادہ قریب ہے مینوں بھی ا دے نال شفقت کرنی چاہی دی ہے مینوں بھی ا دے نال مہربانی سلوک کرنا چاہی دی جنات اے نہیں بنتا قلنا بڑے دی عزت محفوظ ہے نہ چھوٹے سے کوئی شفقت کرنے تیار ہے دین اللہ نے جڑا جا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ بہت بڑا احسان فرمایا ہے اللہ نے ساڑے. اگر اللہ کے احسان گنن لگیے کہ یہ ممکن نہیں کہ قیامت تک گن سکیے وَإِن تَعُدُّو نعمت اللہ اللہ تو خود اعلان فرما دیتا ہے کہ اگر تیریا نعمت گنگ پو گننا چاہو لا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ تھی گن سکو ابھی کبھی سوچے کہ اللہ نے سا کی احسان فرمائے ہوئے کہڑی کیڑیاں کیڑیاں اللہ اللہ نے سامان نوازیا ہوا ہے سب تو پہلی اور سب تو بڑی نعمت سے اللہ نے سامنے یہ عطا فرمائی کہ سان انسان پیدا کیا اصل کیڑا کوئی ایسا میدان مارا ہوا اسے بدلے اندر انسان بنا دیتے گئے ہیں اللہ کی مہربانی ہے نا یہ وہ کرم ہے نا کہ انہیں سانو انسان پیدا کیا کسی کتے گدے بندر رچ خنزیر نے کیڑی نا پروانی کی ہوئی تھی کہ وہ شکل اندر اللہ نے پیدا کی سوچا یہ محض اللہ کا کرم ہے کہ انہیں سانو انسان پیدا کیا اگر اسی انسان کا شکریہ ادا کرنے واسطے اسی سجدے اندر سر رکھ دئیے تو قیامت تک یہ شکریہ ادا کیا اللہ نے سانو انسان پیدا کیا انسان پیدا کر کے پھر دوسرا بڑا سڈے احسان اے فرمایا کہ اللہ نے سانوں مسلمان بنا دیتا اللہ نے اپنا دین سان دے دیتا دنیا اندر ذرا نظر دوڑاؤ اربوں کی تعداد ایسے لوگ مل نعمت جہاں خالی اور آری رہی جنہ کو دین نہیں ہے وہ محض دنیادار انہوں نے زندگی کا مقصد صرف کمانا کھانا و عشرت کرنے سمجھیا ہوا یہ تو اگے وہ ہی نہیں اللہ کا بہت بڑا اندر احسان کا اقرار سکھایا ہے پی کے فرمایا کرو الحمد المسلمین سارا تاریف اس اللہ واسطے نے الحمدللہ للہ الحمد ہل جن نے جن ایک سن والی چیز کھلائی کیونکہ وہی کھلا سکتا ہے نا اور کوئی تے اے پین والی چیز جن سان پلائی کھلا بھی اللہ ہی سکتا ہے پلا بھی اللہ ہی سکتا ہے اگر وہ روک لو کھان پین والی چیزاں تے کون ہے جڑا آوے وہ زمین نو حکم دے دے کہ کوئی چیز تو اگانی نہیں تے کوئی ہے مائی دا لال جڑا زمین چ کوئی چیز پیدا کر سکے میں اے بات اے میں ہوا اندر ہی نہیں کہہ رہا قرآن نے کیا جی اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی یہ مکے والے بڑے مچھرے ہوئے نے تین سو سچ میرے مقابلے اندر لیا کے انہاں بیت اللہ اندر سجا دیتے ہوئے نے یہ کوئی گل رہے ہیں انہوں پوچھو سے سئی قل ارائیتم ان اسباہ ماؤکم غورا فمن یعتیکم بمائم معین اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں پوچھو تو سہی یہاں چودھریوں سرداراں ہوں جہے بڑے متکبر اور مغرور بن کے پھر رہے میری زمین تھے. کہ اگر میرا رب کل آر کن باہر اگر میرا رب اس پانی جا ہر وقت پیندے ہو استعمال کرتے ہو کپڑے دھو دسل کرتے ہو, کر ہو جانوروں ہو اگر میرا رب اس پانی نو زمین دے اندر تھلے, ہی تھلے لے جائے کاسک استعمال دی چیز ہے جی اللہ نے مثال دیتی کہ پانی. پھر ہر کھان والی چیز ہر پینے والی چیز اللہ ہی دے الحمد للہ اللہ سارا تاریف اس اللہ لائق ہے اوس اللہ کی شان ہے یہ ساری جنہیں سانوں کھان والی چیزاں کھلائیا پینے والی چیزاں پلائیاں اگے کی فرمایا وجہ یہ سارا تاریف اس رب دیا نے جنہیں سانوں مسلمان بنایا جنہیں سانو تو دیجو رات اندر کچھ ایسے لوگ اللہ نے ذکر کیتا جنہوں تربیت نہیں سن ہوئے علی صاحب حسلات و حسلات آئے اے آ کے کیرمان یمن کا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ کو جڑے احسان جتلا رہے نے احسان چڑھا رہے نے کس بات کا ان اصلا کہ دیکھو جی تھی اکلے ہی سو اک اک کر کے اسی مسلمان ہوتے چلے گئے تو آڈے ساتھی بن دے چلے گئے تو آڈے دستو بازو بن گئے ہر خطرے اندر اتھ در جگہ سے اتنی تڑے رہے مقابلے کیتے یمن نا کا ان اصلا من فرمایا یہ آ کے تو آڈے تے احسان چڑھا رہے نے اپنے مسلمان ہو حقیقت کی ہے اسلام کم اناف الفاظ اندر فرما دسلمان اپنے, اپنے اسلام لیا میرے سے احسان نہ چڑھاؤ مینو احسان نہ چتلاؤ بلکہ حقیقت کی ہے بلو یا منو علئی کم انداز یہ تو اللہ دا احسان ہے کہ انہیں مسلمان بنان دی توفیق دے دی تو دا احسان ہے کہ اسی کلمہ پڑھ لیا جی جی اللہ توفیق نہ دینا تو تھی کلمہ پڑھ سکتے تو اللہ تو ہنوں تستا نہ دکھا خطبے اندر ہر جمے پڑھیا جانا نا نہیں یو پلا آدھے جنوں اللہ رستہ نہ دکھاوے کون رستہ دکھا سکیں یہ اللہ کا احسان ہے کہ انہیں مسلمان بنن دی توفیق دے دیتی انہیں ایمان قبول کرن دی توفیق دیتی طاقت دیتی ان کن تم اگر تھی واقعی سچے مسلمان ہو تو اللہ سے سامنے سجدے پی جاؤ اے دا احسان دے سانس ہے انعام دے میں عرض کر رہا سا کہ اللہ دے احسان اور وہ دے انعام. سب تو بڑا اور پہلا احسان سڈے سا کہ سانو انسان پیدا کیتا پھر احسان یہ کیا کہ سانو مسلمان بنایا اور کیا لقد من اللہ, علی فيهم رسولا من اللہ علی. سانو پیغمبر ایسا دے دیتا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس جیسا پیغمبر پہلے کسی امت نو نہیں ملیا ایسا پیغمبر عطا فرمایا جی شان ہے سید ار رسول سارے پیغمبر سردار محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ مگر یہ سوچے کون سا کول تو وقت ہی نہیں اے باتاں سوچنے واسطے کسی کاروباری آدمی نو دعوت دیو کہ نماز پڑھن چلو آؤ نماز پڑھن چلیے نماز پڑھن آیا کرو سے بڑی معصومیت کہہ دینا جی کی کریے وقت ہی نہیں ملتا وقت ہی نہیں ملتا نماز پڑھ کا اللہ حضر. کیا او دا او دا کاروبار او دا او مال و دولت جہدوں اللہ کے گھر آن اللہ نو یاد کر اللہ نو راضی کر وقت نہیں ملدا. او دے اندر کوئی خیر و برکت ہو سکتی وہ لہنت ہی لعنت ہے جنی مرضی اپنے آپ سے مسلط کرتا رہے اللہ نے سارا وقت نہیں منگیا ایک حدیثِ قرصی ہے اللہ فرما دے نے تفرق لعبادتی ابن آدم اے آدم دے بیٹے تو کم کر جڑے جائز میں تیرے واسے رکھے نے تیرے ذریعہ معاش بنائے نے وسائل پیدا کی نے روزی دے کم کر محنت کر تفرق لعبادتی ابن آدم آدم دے بیٹے تھوڑا جا وقت میں یاد کر نواز سے کٹ لیا کریں تھوڑا جا وقت کن وقت ہوا اندازہ کرو صبح کی نماز پڑھن تو لے کے جمعہ دا خطبہ شروع ہون ہونا وقت اللہ نے سان سوا چار بجے تو لے کے سوا بارہ بجے تک اللہ نے اٹھ گنٹے دے دیتے کہ حلال تریقے روزی کماؤ تفرغ رکھ لے بادی یبنا آدم آدم دے پے میری عبادت واستے مینو یاد کرنے واسطے تھوڑا جہا وقت اپنی مصروفیت چو کھ لیا کر یہ انعام تینوں بہت بڑا دیا گا او انعام بھی دس فرمایا ام لاؤ سد کا گن میں تیرا دل غنی کر دیا یاد رکھو غنی او وہ جہاں دل غنی گنی ہوئے مالو دولت نال کدی کوئی غنی نہیں بنیا دل غنی ہے او غنی ہے جی دل گنی نہیں وہ غنی نہیں, غنی نہیں پاوے, کروڑ پتی ارب پتی مثالہ موجود ہیں دنیا اندر, آج بھی, پہلی تاریخ اندر بھی موجود نے تیرے دل نو گنا پر دیاں گا غنی کر دیاں گا تیر شیخ سا نے بڑا عمدہ شیر کیا اس حریف کہ بزرگی تبنگری با دل است نہ بامال بزرگی با اکلست نہ با سال تبنگری با دل است آدمی غنی اور مالدار کدو بنتا جدو دل غنی اور مالدار ہو جائے تبنگری با دل است نہ بامال مال نال دولت نال ادا کوئی تعلق ہی نہیں کہ فلان شخص غنی ہے مالدار ہے اگر ادا دل غنی ہے جو غنی ہے بزرگی بہا اکلست نہ بہا سال اسی طرح بزرگی اکل نال مل دیئے عمر نال ادا کوئی تعلق نہیں تو اللہ فرمان نے تفرغ لے عبادتی ابن آدم اے آدم دے بیٹے تھوڑا جا وقت میرے واسطے کھڑ لیا کر اپنی مصروفیت لچوں اس کا گنم میںرا دل گنی کر دیا گا تیر دل نا بھر دیا گا پیغمبر دیتا ایسا اللہ اکبر سید رسول محمد الرسول اللہ, اللہ تک کتاب دے کے ایسی پیجیا جڑی ساریا کتاباں نچو ساریا کتاباں ماں پہلیاں سارا کتاباں کا خلاصہ قرآن مجید سانو دے کے بھجیا اللہ بات یہ چل رہی تھی کہ سڈیا جڑیاں رشتے داریاں اور سارے آپس اندر جڑے تعلق اللہ نے قائم کیتے نے اگر نو سمجھ لیا جائے نو سامنے رکھ لیا جائے تو کسے نو کسے دے خلاف کوئی گلا اور شکوہ پیدا نہیں ہو سکتا کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں مل یہ سارا فساد اور بگاڑ پیدا ہی اس ہے کہ ہی پول چکے ہیں کہ ساڑھا آپس اندر کی تعلق ہے ساڑھی آپس اندر ایک دوسرے نلکی رشتہ داری ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مومن بنن راستے سن لو کہ مومن کس طرح بن سکتا ہے کوئی شخص فرمایا لا يؤمنوا احدكم حتّا يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا میرو گم چ کوئی شخص مومنٹ نہیں بن سکتا ایماندار نہیں ہو سکتا اسلام اور ایمان اندر تھوڑا جا باریک جہ فرق جس ویلے زبان نال کوئی شخص کلمہ پڑھ لینا لاحلہ محمد الرسول اللہ کیا جاندہ ہے کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے اسلام اندر داخل ہو گیا ہے. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گے بندہ کہ اس کلمے تے عمل کر کے مومن بنتا ہے بندہ اکرار ام بل نسان تصدیق ام فرمایا محمد اللہ کہ زبان نال اکرار کردہ ہے کہ مسلمان ہو گیا اس اکرار دی دل نال تصدیق کرد ہے تو مومن بن گیا اور ساری زندگی ایمان بڑھتا رہتا ہے کٹ دا دا ہے ایمان کوئی ایسی ٹھوس چیز نہیں کہ ایک دفعہ قابو آ گئی تھی, آ گئی بس نہیں نیکی کرنل ایمان بڑھتا ہے ایمان اندر مزید چمک دمک پیدا ہوں ہے ایمان اندر اضافہ ہوں دا ہے. قرآن شاہد اور گواہ اللہ فرماندہ نے میرے بندیاں دے سامنے جس ویلے میری کتاب پڑھی جاندی نا قرآن سنایا ہے قرآن ایمان ہے ایمان اضافہ حضرت ہنزلہ دا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے حدیث اندر ایک صحابی ہے ہن ہنزلہ نامی اللہ تعالی انہو ایک دن بلند آواز نال مدینہ منورا ایک گلی گزر رہے ہیں کہہ رہنے نافقہ ہنزلہ نافقہ ہنزلہ ہنزلہ منافق ہو گیا اپنا نام لے کے ہنزلہ منافق ہو گیا فکر پہچان دی سی اوہ اپنا محاسبہ کرتے دے رہن دے سن جائزہ لہن دے, دے سن اپنے آمال نو تول دے اور مات دے رہن دے سن اور اے ساڑھے چو سارے ہن دی ذمہ داری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہا قبل قبلا انتو اللہ نے تے حساب لینا ہی انہیں تے ایک وقت ہے وقت رکھا ہے اس تو پہلے اپنا حساب خود بھی لیا کرو محاسبہ کریا کرو اپنا اخبارات اندر اج کل بڑی ایک رٹ لگ رہی احتساب, احتساب احتساب احتساب اجتماعی احتساب تو پہلو انفرادی احتساب سے سان کر لینا چاہیے نا اے اپنے بارے سے سوچیے بیٹھ کے کہ کی کرتے پھر حضرت ہنزلہ کی ہے کی گل ہو گئی کی بن گیا دوڑے آئے آ کے کندھے تو پکڑ کے اس طرح ہلایا تے فرمایا نہ ٹھکانے ہے اکل ٹھیک ہے دماغ درست کی کہہ رہے ہیں منافق ہو جانا کوئی معمولی بات ہے بہت بری بات ہے بہت بری بات ہے ابھی اپنے آمال کا جائزہ لیے محاسبہ کریے منافک منافق فرمان لگے نہ یا حمزلہ حمزلہ کہہ رہے کی کہہ رہے ہیں سوچنے پہ جو کچھ کہہ رہے ہیں انہوں نے پھر کہہ دا پاتا حمزلہ کہ حمضلہ تو منافق ہو گیا فرمایا گل کی ہے دس ہوں حضرت ہنزلہ جہاں تو منافق ہو گیا او گل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندر جس ویل حاضر ہوئی دے بینک ہوئی دبان اقدس جو کچھ سنی دا ہے. تے دل کی کچھ ہو اتوں اٹھ کے جس ویل کاروبار آ جائیے کار آ جائیے بالکل بدل جاتی ہے تے سوچ سوچ کے اپنے بارے اندر شک پی گیا کہ کتے میں منافق سے نہیں ہو گیا کہ اتنے دل کی کار آ کے ہو گئی جس ویلے یہ دسیا کہ ابو بکر سدیق رضی اللہ تعالی ہو فرمان لگے سدق تار تل سچ بولیا اے گل بالکل است رہی کہ اتنے بیٹھی کچھ اور ہوتی ہے چل پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندر حاضر ہوئی آپ کو لو مسئلہ حل کرائیے چل دونوں چلے گئے جا کے سارا واقعہ بیان کیا دسی گل آپ مسکرائے اور فرمایا اساعہ اساعہ اے ابو بکر اے حمزلہ میرے سامنے قرآن سن دیا حال ہندہ ہے اللہ کی قسم آسمان تو فرشتے اترا تو وفید کم وفی تو فرمایا اگر ترکی ہر وقت یہی حالت رہے نا تے فرشتے آسمان تو اترن اتر گلی بازار اندر چل رہے ہو تے فرشتے تو فرشتے نال مسافے کر دے فلم بستر تے بیٹھے ہوئے وہ ہو تے فرشتے مسافے کرتے ایمان بڑھتا ہے ایمان اندر اضافہ کدوں اضا تو فرمایا جس ویسے میرے بندیاں دے سامنے میری کتاب پڑھی جاتی تلاوت کی جیمان بڑھتا ہے. میں عرض کرنے لگا تھا کہ مومن بن واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی دسایا فرمایا لا میرا آہا دکم تھے کوئی مومن نہیں ہو سکتا ایماندار نہیں بن سکتا وقتے کہ یو ہبی ماں یو لے نقصے ہی جنا چر وہ چیز اپنے بھائی واسطے پسند نہ کرے جیڑی اپنے واسطے پسند کرے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا اگر میم نہیں کہ اگر میم یہ پسند نہیں کہ کوئی میم برا پلا کئے تو میم اپنی زبان اپنے کسی بھائی سے کھولنا لگیا سوچنا چاہیے کہ یہ گل اس بری لگے گی اگر میم یہ گوا نہیں کہ کوئی مینو نقصان پہنچاے تو اپنے کسی بھائی کو نقصان پہنچان لگیا مجھے سوچنا چاہیے یا نہیں کنا سونا اصول دے در وہ چیز اپنے پائی واسطے تسی پسند نہ کرو جڑی اپنے واسطے پسند کرتے تسی تو موہم نہیں بن سکتے تھے ایمان نہیں آ سک آؤ کچھ وقت فارغ اسی کھڈ کے یہ بات سوچیے کہ کہڑی کہڑی چیز سانو پسند ہے پھر اپنے پائی بھی ہوئی پسند کریے کہ بہو خالا مینل ما باشا رو اللہ ہی ہے جن انسان پانی تو پیدا کیا فا لا رشتہ داریاں ماں باپ دی طرف بھی بنایا سسرال دی طرف بھی بنا یہ اپنے باپ سمجھے حقیقی باپ نو استاد نو سسر نو استاد سسر اپنی ماں سمجھے حقیقی ماں نو استاد دی بیوی نو سسر دی بیوی اپنی سس نو. تے پھر معاملہ ٹھیک چلے گا تے جی دوری ہے بہت ہے اگر کوئی باپ یہ پسند نہیں کرتا کسی ماں گبارا نہیں کہ میری بیٹی جتھے گئی ہوئے, جتھے میں اوزی شادی کیتی ہے ہوا کی کوئی تکلیف پہنچے انہوں کوئی اتنے برا سمجھے تو جیڑی بیٹی انہیں لو ہے کیوں برا سمجھتی ہے تو کیوں تکلیف دیں وہ بھی تو کسی دی بیٹی ہے نا تیری بہو بن کے آئی ہے لیکن کسی دی بیٹی ہے نا اگر تو اپنی بیٹی تنی بارے اندر یہ جذبات رکھنی ہے کہ کوئی ہوئے تو نہ کرے کوئی برا نہ سمجھے وہ اچھا سلوک کرے تو تی دی بیٹی جہی بہو بنا کے لوگوں بھی اچھا سمجھ وہ بھی اچھا سلوک کر اپنی بیٹی نو تے بیٹی سمجھنی ہے تو کسی دی بیٹی نو کچھ اور سمجھ لے یہ دو رنگی جنہ چر ختم نہیں کریں گے معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہا اللہ سان توق دے کہ اسی اے رشتہ داریاں اے تعلق جڑے اللہ نے ساڑھے قائم کی تے نے انہوں صحیح معنی اندر سمجھ کے تے انہوں نبہان دی کوشش کریے جب بندہ مخلص ہو کے کسے کم نو شروع کردہ ہے نا اچھے نو تے اللہ دا وعد آئے پھر اسی دستے دیاں ساریاں مشکلات دور کردہنے ہیں مخلص ہو کے شروع کردے بندہ کم تے پھر اللہ دی ذمہ داری ہو جاندی ہے تو وہ دیا ساریا روٹاں دور چلا وَإنَّ اللَّهَ لَمَعَ <الْمُحْسِنِين> تے فرمایا اب نیک دے دا ساتھ سات نہیں دے اللہ نیکاں دا ساتھ اچھیاں دا ساتھ ہے کرد دی مدد اللہ نہیں کردہ شیطان شرارتاں ضرور کرتا ہے کراندا لیکن اللہ ہمیشہ نیکاں دے نال ہے اللہ سانو بھی نیک بنن دی توفیق عطا فرما دے اللہ عزیزی نیک بن جائیے تاکہ تیری مدد تیرا ساتھ سانو بھی حاصل ہو جائے وا اخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین مسئلہ تے اے پچھیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی کی سلوک ہوا در حقیقت تاریخ دیا کتاباں پڑھ کے اسی اسلام تو بہت دور چلے جانے ماشاء اللہ تاریخ دا مطلب یہ ہے کہ جڑا شخص محرخ بنتا ہے تاریخ دان بنتا ہے وہ نکل ہے جڑی گل کوئی سنا دینا ہے وہ آ کے لکھ لینا ہے او دے صحیح یا غلط نہ خود پرکھدہ نہ اِس دیکھ سکے کہ یہ غلط لکھا سی لکھا محرف اپنے ذہن کے مطابق واقعات لکھتا چلا جانا ہے جو سنبھائیں رتب و یابس جمع کر دینا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی ان پارے جہا مسئلہ اور جاشو تاریخ اندر سانو دسیا گیا کہ سب تو بڑا مسئلہ لی اے پیدا کر جتا گیا وہ اے ہے جا ہے باغ فدق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک باغ ملیا ہوا سی مالِ غنیمت اندر خیبر اندر. خیبر جدو فتح ہوا اتو مالِ غنیمت حاصل ہویا مجاہدین اندر تقسیم ہویا مالے غنیمت اسی سلسلے اندر باغ فدق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوا آپ کی وفات تو بعد باغ فدق سی بیت المال دی ملکیت بنا دیتا گیا وہ سرکاری ملکیت اندر لے لیا گیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی خدمت اندر حاضر ہوئی تے نے کہا کہ وہ باغ سے میرے ابا کا نام لگا دیتا ہے سرکاری تحویل اندر لے لے ہے وہ باغ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ تیرے ابا خود ہی وہ فیصلہ فرما گئے ہوئے نے اے فرما کے لا ن سو و نورا سو کہ نبی نہ پیو دادے والوں کوئی ورثہ لے کے آدھا ہے نہ اولاد دنیا دا کوئی ورسا چڈ کے جانے حدیث موجود ہے. نے تعلیٰ انت کرد رسب کر بھی جا سکتا ہے ابو بکر سے وہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ جتے بارے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کر دیساں اے میرے ساکھیوں اے میرے صحابہ تو میرے نلب بڑے احسان کیتے بڑا اچھا سلوک کیتا میرے نلب بڑی ہمدردی کیتی لیکن یاد رکھو اللہ دی دیتی ہوئی توفیق نلب ہے تو ہنے سارے احسانات سے بدلے اتار دیتے چکا دیتے اللہ عبا بکرن سوائے ابو بکر احسانات دے دے احسان محمد دی گردن سے موجود نے بدلہ اللہ دے گا میں توقع کیتی جا سکتی ہے کہ انہیں بیٹی کو بال کھو لیا ہوا یہ ساری نادانی ہے یہ حالت ہے لا علمی ہے اور یہ ایسا سازشوں ہیں کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے دے قریب نہ ہو جائے یہ دور ہی رہنے ایک دوسرے چھے مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہذا انفکالہ ہوئے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق اے یا سیدہ تو نسائل جنہ فرمایا میری بیٹی جنت اندر جان جانوالیاں ساریاں عورتاں ہی سردار ہیں خاتون اول فاطمہ ہے یہ تھے بڑے بڑے دعوے اندھے نے خاتون اول دے خاتون اول نے کھوتی اول ہیں جنہیں بھی دعوے دار ہیں سب تو نمبر ایک کھوتی ہے یہ جیوا کرتی ہے خاتون اول فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی سیدت نساء الجنہ چھ مہینوں بعد اور ایک خوشخبری سے بشارت دے کے گئے سن محمد اللہ علیہ وسلم آخری لمحات ہیں فاطمہ بیٹی اپنے ابا دول بیٹھی ہوئی ہے کیونکہ اس قسم کی دا ابا نہ کسی نو پہلے ملیا نہ بعد مل اپنے ابا بیٹھی ہوئی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ اتھے بیٹھی ہیں دیکھ رہی ہیں کہ حضرت فاطمہ دے اچانک آنسو نکلے دوسرے ہی لمحے حضرت فاطمہ مسکرا رہی سن رضی اللہ عنہ حضور مثال بلا ہو گئے اللہ دا حکم آپ سے جاری ہو گیا ساری ہو گیا اپنے اللہ کو پہنچ گئے کچھ دیر بعد حضرت عائشہ رضی اللہ ہو تعالی ان نے حضرت فاطمہ فرمایا فاطمہ تیرا تی میرا رشتہ کی ہے پتہ ہی پتا فرمانیاں نے تی میری امی ہو ماں اور بیٹی کا رشتہ ہے عمر چ فاطمہ بڑی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن رشتہ فرمایا میں تاری بیٹی ہاں رشتے اندر تھی میری امی ہو حضرت شا فرمانیاں نے تینو پتا ہوگا فاطمہ بالکل اچانک تیرے آنسو نکلے تے دوسرے ہی لمحے مسکرا رہی سین آنسو کیوں نکلے مسکراہٹ کیوں آئی یہ سبب میں پوچھ سکتی ہوں مینو دسیں گی فرمان لگی بالکل جدو میرے آنسو تصا دیکھے نا امی ادو تے یہ بات ہو رہی سی مینو میرے ابا فرما رہے سن فاطمہ بیٹی ہوں میرے اللہ دا پیغام انکریب آن والا ہے میں ہوں تھی بلاوا آن والا ہے انکرید. تے میرے آنسو نکل آئے کہ ہیں ابا جی تھی جا رہے ہو تھی سڈے چلے جاؤ گے میرے آنسو نکل آئے اببا جی قلو میرے آنسو برداشت نہ ہو سکے دوسرے ہی میں مینوں فرمایا فاطمہ بیٹی تیری آنسو نکل رہنے تو رو رہی ہے تینوں پہ خوش ہونا چاہید ہے کہ میں جا کے حوضہ کاثر دی تیاری مکمل کرانی ہے اور فاطمہ سب تو پہلے آکے تو میں نے ملیں گے یہ پیغام دیکھے گئے تھا محمد الرسول اللہ اور اے تو بھی کسی نے غلط فہم نہ ہو جائے کہ دیکھیا غیب جان دے سمتے دس اون والی خبر تادی دیتی نا کہ جان دے سن او دا توڑ اس قران اندر اللہ نے دس دیتا و ما ينفق عن الهوى ان هو الا وحي فرمایا اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی نال کوئی گل کردے ہی نہیں اسی پیغام بھیجنے ہیں تے پھر بول دے ایک خبر بھی میرے اللہ نے اپنے حبیب نو دیتی تھی کہ تُس ہی دنیا تو رخصت ہو جاؤ گے سب تو پہلے تو ہنو کے تو ہنو پیاری بیٹی فاطمہ ملے گی تو اے سوچیا بھی نہیں جا سکنا کہ فاطمہ نل کوئی ایسا سلوک ہویا ہوگی گا جڑا ناروا سی نازیبہ سی مناسب نہیں سی اے ساری سازش ہے جڑی مسلمان انو لڑان واسطے کی تھی گئی بچیا اے پچن والے لوگوں نے کہ نماز پڑھ پھر حرام کیوں کی بات اللہ دے اور تعلق رکھ کہ او مخلوق بنا کے کسی نو دے, دے اے حلال ہے کسی نو کہ دے دے دے دے درجہ بلند درجہ کٹ دے یہ حق وہ یہ فیصلہ او دا